الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جندا وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد ابو مصعب سوري فك الله اسرहु کی کتاب دعوت المقاومه الاسلاميه العالميه یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس الحمد لله عثمانی سلطنت کے سلسلے میں جاری ہے یہ سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ کا سنہرا دور ہے اس وقت ایک طرف مسلمانوں کے لشکر جرار یورپ کی فتوحات میں مصروف تھے تو دوسری طرف, طرف اندلس کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے ایسے حالات میں سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی اللہ انہیں بخشے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقامات عطا فرمائے آمین یا رب العالمین انہوں نے اس گہرے زخم اور گہرے گھاؤ کی طرف بھی توجہ مفضول فرمائی اندلس کے جو مہاجرین تھے انہوں نے ہجرت کے بعد دنیا میں مشغول ہونے کی بجائے جہاد کی راہ اختیار کی اندلس کے مہاجرین اکثر سمندری اور دریائی جنگوں کے ماہر تھے لیکن مناسب قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگ غیر منظم تھی اللہ جلجل نے اپنے مظلوم بندوں کے جہاد اور استشہاد اور قربانیوں کے نتیجے میں بالآخر دو بھائیوں کو میدان میں اتارا یہ دونوں بھائی بار برادران ہیں خیر الدین اور عروج ان دونوں بھائیوں نے اسلامی فوجوں کو الجزائر میں متحد کیا اور شمالی افریقہ کے شہروں اور بندرگاہوں کی طرف دشمنان دین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے متحد اور منظم حملے شروع کیے اس جدید اسلامی فوج نے اپنی اس سمندری جنگ میں گوریلا طریقہ جنگ کو اختیار کیا یہ گوریلا طریقہ جنگ کیوں اختیار کیا گیا کیونکہ دشمن بہت بڑی تعداد میں تھے ہسپانوی پرتگالی اور سلیوی گھڑ سوار جنہیں یوہانا مقدس کے گڑ سوار کہا جاتا ہے جو کہ اس زمانے کی ایک بلیک واٹر جیسی بہت بڑی دہشت گرد اور وحشی تنظیم تھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے مسلمانوں نے گوریلا طریقہ جنگ اختیار کیا مجاہدین نے بڑی کامیاب کاروائیاں کی جن کی وجہ سے دشمن فوجوں میں اضطراب اور خوف کی لہر دوڑ گئی اور یہ دشمن ہمیشہ سے ہم اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ انتہائی تکبر انتہائی تجبر اور انتہائی بدماشی کے ساتھ مسلمانوں پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں لیکن بہت ہی جلد ان کی ہوا نکل جاتی ہے اگر مسلمان استقامت کریں آج بھی انشاءاللہ اللہ غزہ کے مجاہدین فلسطین کے مجاہدین جیسے کہ استقامت کرتے آ رہے ہیں مزید استقامت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جل جلال کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی اللہ تعالی غزہ کے فلسطین کے ہمارے مجاہد بھائیوں بہنوں پر خصوصی رحم کرم نازل فرمائے اور ان کی خصوصی نصرت فرمائے ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالی معاف فرماتے ہوئے ہمیں ان تک پہنچنے اور امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے بار بروسہ خیر الدین اور عروج برادران نے جب دیکھا کہ ان متأثر صلیبیوں اور نصرانیوں کے خلاف اگر متحد کاروائیاں کی جائیں تو دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے چنانچہ وہ دولت عثمانیہ کے جھنڈے تلے آ گئے دولت عثمانیہ کے جھنڈے تلے آ کر انہوں نے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کی کامل اطاعت اختیار کی اور سلطان نے ان کی بھرپور مدد کی میرے بھائیوں میری بہنوں میں نے تو یہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں بار برادران کی لیکن یورپی معرخین نے جو بار برادران کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انہیں کتابوں میں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی بار سا اصل میں لال داڑی کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایسی ویڈیوز اور کارٹونز موجود ہیں جن میں لال داڑی والے سمندری قزاقوں کو اور سمندری ڈاکو کو دکھایا جاتا ہے دراصل یہ ہمارے ان مجاہدین کی شکل کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ہر وقت انہوں نے ہمارے اکابرین کی شکل ان کی صورت و سیرت کو بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی میڈیا پروپیگنڈا کیے اور آج بھی یہ جاری ہے یہ بار برادران جو ہیں اصل میں کون تھے اس کا تذکرہ بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گا مغربی میڈیا نے مغربی معرقین نے ہمارے ان دونوں اکابرین کو باربروسا برادران کو سمندری ڈاکو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ یہ عالم اسلام کے عظیم ہیروز تھے امت مسلمہ کے عظیم ابطال تھے جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو نجات دینے کے لیے اپنی جانیں اپنے خاندان اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا خیر الدین اور ان کے بھائی عروج عروج اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کے اور بھی دو بھائی ہیں ان عظیم ترین اسلامی قائدین اور مجاہدین کی اصلیت کے بارے میں یورپی معرخین اور مغربیوں نے بہت کچھ غلط باتیں دنیا کے سامنے پیش کی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے کردار ان کی اصلیت اور سلطان سلیم اور سلطان سلیمان قانونی رحم اللہ کے دور حکومت میں بہر متوسط کے اندر اس تحریک کے یورپ پر اثرات کا جائزہ پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے عروج اور خیر الدین کی اصلیت کیا ہے میرے بھائیوں بعض معرقین نے یہ لکھا ہے کہ یہ عروج اور خیر الدین دونوں عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے اور یہ دونوں ڈاکو تھے جو سمندر میں کشتیوں کو جہازوں کو لوٹا کرتے تھے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی اصلاً ترک تھے یہ مسلمان تھے جو ارقبیل نامی جزیروں میں سے مدللی نامی ایک جزیرے میں رہتے تھے ان کے والد کا نام یعقوب بن یوسف ہے جو مسلمان ترک فاتحین میں سے ہیں ان کی والدہ ماجدہ اندلس کی ایک مسلمان خاتون تھی اسی عظیم خاتون کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے جہاد کا رخ اندلوسی علاقوں کی طرف کرنے کی ترغیب دی اور اس عظیم مسلمان ماں نے اپنے بیٹوں کو ہسپانیوں اور پرتگالیوں کے ظلم سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے عظیم کردار ادا کیا وہ اندلس کے مسلمان جو کہ ہسپانیوں اور پرتگالیوں کے شکنجے میں کراہ رہے تھے عروج اور خیر الدین کے دوسرے دو بھائی بھی مجاہد تھے اور ان کے نام اسحاق اور محمد الیاس ہیں بعض معرخین نے انہیں عیسائی الصل قرار دیا ہے کہ پہلے یہ عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے اور بعض معرخین یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلامی الصل تھے جیسے بھی ہو اگر عیسائی الصل تھے مسلمان ہوئے تو یہ بھی ہمارے دین کی عظمت کی نشانی ہے کہ عیسائی الاصل لوگوں نے عیسائیوں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر اسلام کے حقانیت پر اپنا ماتھا ٹیک دیا اور وہ اسلام کے حقانیت پر قربان ہو گئے اور اگر وہ مسلمان تھے اصلا تو اس موضوع پر تو زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد کو مصیبت کو اور مشکلات کو سمجھتا ہے اور اس کا ادراک کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے الحمد یہ بار برادران نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی جس کا بدلہ آج تک مغربی میڈیا یورپی ذرائع ابلاغ یورپی معرخین اس کے انتقام آج تک لے رہے ہیں اور انہیں بدنام کرنے کی کوئی کوشش اور کوئی راستہ وہ نہیں چھوڑتے مسلم معرخین نے انہیں کیوں اسلامی الاصل قرار دیا ہے کہ یہ عیسائی نہیں تھے بلکہ ان کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے پہلی دلیل جس کا ذکر الجزائر کے معرق احمد توفیق مدنی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ الجزائر میں ابھی تک ایسی دو چیزیں موجود ہیں جن کو دلیل بنایا جا سکتا ہے ان میں سے پہلی چیز سنگ مرمر کی وہ تختی ہے جو شرشال کے قلعے کے دروازے پر رکھی ہوئی ہے اور دوسری سنگ مرمر کی وہ تختی ہے جو الجزائر کے دارالحکومت میں واقع مسجد شواس کے دروازے پر نصب ہے پہلی تختی پر یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و یہ شرشال کا برج ہے جس کی تعمیر مجاہد محمود بن فارس ترکی نے امیر حاکم بی امر اللہ مجاہد فی سبیل اللہ عروج بن یعقوب کی خلافت میں ان کی اجازت سے پندرہ سو اٹھارہ میں ہوئی یہ الفاظ پہلی تختی پر نقش ہے جبکہ دوسری تختیب پر یہ الفاظ کندہ ہیں عروج بن اب یوسف یعقوب ترکی ایک تیسری تختیبی ملی ہے جس پر کسی عمارت کی تاریخ تعمیر لکھی ہوئی ہے جس کی بنیاد خیر الدین نے الجزائر میں پندرہ سو بیس میں رکھی تھی دوسری دلیل یہ ہے کہ عروج کا جو لفظ ہے یہ معراج سے تعلق رکھتا ہے اس بات سے اس قول کو تقویت ملتی ہے کہ عروج کی پیدائش واللہ عالم معراج شریف کی رات کو ہوئی ہے اور اسی مناسبت سے ان کا یہ نام رکھا گیا تھا تیسری دلیل عروج اور خیر الدین دونوں بھائیوں نے جو کردار ادا کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جہاد فی سویر اللہ کو بے حد پسند کرتے تھے اور شمالی افریقہ پر یورپی حملوں کو روکنے کے لیے بہت ہی زیادہ حریث تھے اور کوشش کرتے تھے عروج برادران یا بار برادران نے نصرانی حملوں کے خلاف بحری مہمات میں عجیب و غریب حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی انہی کی کوششوں کی بدولت شرشال وحدانی الجزائر اور بجایا سولہویں صدی کے اہم ترین بحری مرکز بن گئے تھے جہاں سے بحری مہمات اور تشکیلات روانہ ہوتی تھیں اور یورپ کے علاقوں کو تاخت و کرتی تھی اندلس کے مسلمان ملاح اور جہازران جب اس تحریک میں شامل ہوئے تو اس تحریک نے پہلے سے زیادہ کہیں تقویت حاصل کر لی کیونکہ ان مہاجرین کو بحری علوم و فنون اور جہاں سازی کی صنعت میں خاصا تجربہ تھا خلاصہ یہ ہوا کہ اندلوس کے مہاجرین نے ہجرت کے بعد بھی جہاد کو ترک نہیں کیا تھا بالآخر وہ ایک تحریک کی شکل میں منظم ہوئے اور انہوں نے اپنے اندلوسی مسلمان بھائیوں کا بہترین انداز میں انتقام لیا اس تنظیم اور تشکیل میں جو عظیم کردار ہے وہ باربروسہ برادران کا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو